صورت البلد مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا البلد و بحادل بلد وان تحلم بحادل بلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا یقولو اہلک تمال البادا کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا خرچ کی بات نہیں کہہ رہا کہتا ڈھیر مال میں نے اڑا دیا ضائع کر دیا اربوں کے ہاں بھی معاشرے کا وہ حال تھا جو ہم کو آج اپنے معاشرے میں تصویر نظر آتی ہے اس لیے کہ جہاں سے بھی قرآن کی امپلیمنٹیشن قرآن کی عملی شکل ختم ہو جائے گی وہ سارا معاشرہ جہالت کا ہی شکار ہو جاتا ہے ان کے ہاں حال یہ تھا کہ کسی حقیقی نیکی میں خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی دولت مندی کی نمائش اور اپنے فخر اور اپنی بڑائی کے اظہار میں خرچ کیا کرتے تھے شادی غمی کی رسموں میں سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کی دعوت کر ڈالتے تھے جوئے میں ڈھیروں ڈھیر دولت ہار جایا کرتے تھے جوا جیت جانے کے بعد اونٹ پر اونٹ کاٹنا اور خوب یار دوستوں کو کھلانا میلوں میں بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ جانا میلوں کے بہت شوقین تھے فیسٹیول چاہیے تھے ان کو ڈھیروں ڈھیر اس پر پیسہ خرچ کیا کرتے تھے تقریبات میں بے تحاشا کھانا پکوانا اور عام اجازت دے دینا کہ جس کا جی چاہے آئے اور اسی طرح کے نمائشی اخراجات ان کے ہاں بہت تھے اور جہاں خرچ کرنے کا موقع ہونا چاہیے تھا نیکی کے کاموں میں وہاں نہیں کرتے تھے جیسے اپنے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں شادی بیاہ اور مختلف فیسٹیولس پر کیا کچھ خرچ ہوتا ہے دوسری طرف تعلیم کا حال دیکھ لیجیے صحت کا حال دیکھ لیجیے پانی پینے کو صاف نہیں ہے لوگوں کے پاس بے روزگاری انمپلائمنٹ دیکھ لیں جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بازار تعمیر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہاسپٹلس گر رہے ہیں اور بازار بنائے جا رہے ہیں تو یہ ہماری زبوں حالی کی علامت ہے اسے کے فضول خرچی جس قوم میں پیدا ہو جاتی ہے اس قوم کے اندر پھر یہ طبقاتی تقسیم بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے ایا سب علم یا راہو احد کیا وہ سمجھتا ہے کسی نے اس کو دیکھا نہیں کیا ہم نے اسے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ نہ دیے اور دونوں نمایاں راستے اسے نہیں دکھا دیے مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا یا فاقعے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا یعنی رفاہ عمہ کے کام ہیومینیٹیرین کازیز پھر ساتھ ہی ساتھ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی تواس بالمرحمہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں رحم کی اللہ کی اطاعت بھی کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی اطاعت واقعی صبر آزما کام ہوتی ہے سختی سے انسان اطاعت پر جمع رہتا ہے اور معاشرے کی طرف سے پھر باتیں بھی سنتا ہے لیکن جب لوگوں سے باتیں سنتا ہے تو اس کا مزاج تلخ کڑوا نہیں ہو جاتا اس کا دل سخت نہیں ہو جاتا معاشرے کو چھوڑ کے اپنی عبادت کے خول میں نہیں بند ہو کے بیٹھتا بلکہ نرم مزاج رحم دل ہوتا ہے رحم کی وصیت بھی کرتا ہے انٹریکٹیو ہوتا ہے لوگوں کے دکھ درد محسوس کرتا ہے حدیث میں آتا ہے اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا ایک اور حدیث میں آتا ہے رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آپ نے فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھایا اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانا یعنی ان کی عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے الاقا اصحا بول مئی یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی اللہم ماجرنی من النار اللہم ماجرنی من النار صورت الشمس مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس و دحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها صورت اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا اتنی ساری قسمیں کسی بات پر اللہ تعالی قسم کھاتے ہیں تو عظمت کا پہلو نہیں ہوتا اس لیے کہ اللہ سے عظیم تو کوئی چیز نہیں انسان جب قسم کھاتے ہیں تو کسی چیز کی عظمت کی وجہ سے کھاتے ہیں اللہ کی قسموں میں دراصل گواہی کا پہلو ہوتا ہے شہادت ہوتی ہے وٹنس کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے ان کو تو اتنی کنٹراسٹ مختلف متضاد چیزوں کی قسمیں کھائی گئیں کس بات پر و وَمَا سَوَّاهَا ماسواہ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا و تقواہ اور نفس انسانی کی اور ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی انسان کے اپنے اندر بھی اسی طرح دو متضاد قوتیں ہیں دو مختلف دائیات ہیں نفس کے اندر دو الگ الگ انکلینیشنز ہیں اور رجحانات پائے جاتے ہیں انسان کی کشمکش ہے جھوٹ بولنے کا دل بھی چاہتا ہے کبھی لیکن معلوم بھی ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اب اس میں سٹرگل ہوتی ہے سچ جیت جاتا ہے اور انسان پھر نیکی کے راستے پہ چل اگر پڑتا ہے تو پھر جنت کا مستحق ہے اب اگر یہ برائی کا رجحان ہی نہ ہوتا تو کیا بڑی بات تھی اگر اس نے جھوٹ نہ بولا اگر گناہ کرنا ہی نہ چاہتا تو کوئی چیلنج ہی نہیں کوئی ویل پاور درکار نہیں کسی قوت ارادری کا امتحان نہیں مخالفت نہ ہو تو میدان مار لینا کیا بڑی بات ہے کامیابی تو اس کو تو نہیں کہتے کہ واک اوور مل گیا کامیابی تو مخالف کو یا دشمن کو ہرا کر حاصل ہوتی ہے تو لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ٹیسٹ کے طور پہ دونوں چیزیں رکھ دی اسی لیے ہمارے لیے ریوارڈ ہے اگر گناہ اٹریکٹیو نہ ہوتے تو گناہ سے بچنے کا کوئی اجر نہیں تو یہ دو چیزیں ہیں جو کے اندر موجود ہیں اب جو بچ گیا وہ نجات پا جائے گا پاک ہو جائے گا پرفیکٹ شریعت کے اندر بیلنس ہے نہ تو نفس پرستی ہے کہ بس سیلف ورشپ ہر خواہش پوری کرو نہ کشی ہے سلف سیلفنیلیشن بھی نہیں ہے کہ کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے جو جائز خواہشات ہیں وہ سب شریعت کے اندر پوری ہوتی ہیں اور جو نہیں پوری ہونی جن سے اللہ نے روک دیا تو انسان پر ان سے رک جائے قد افلاح من ذکاہا یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تذکیہ کیا اور نا ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا فمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو یعنی ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا یعنی دنیا میں نافرمانی کی سمجھے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن دم دما الم رب بم کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر آفت توڑ دی دم, دم اُنڈل پڑا عذاب ان کے اوپر فسو سب کو لبل کر دیا ہموار کر دیا کوئی نہ بچا ولا یخوف ہو اقبا اور اسے اپنے اس فیل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے یعنی اللہ کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی اور کوئی پوچھے گا اللہ سے کہ اللہ یہ کیوں کیا تو یہ پوچھنے والا نہیں خود مختار ہے فعال المایرید ہے سورت اللّ بسم اللہ رحمٰن رحیم ولی اضا یکشا قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا درحقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں تو جس نے راہ خدا میں مال دیا اور اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا حسن یس سرو ہوسرا تو ہم اس کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے یہ تین پری ریکوزٹس ہیں جو ان کو پورا کر تو کیا ہوگا اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا نیکی عادت بن جائے گی ہم کہتے ہیں نا کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ گنا بھی کرتے کرتے آسان لگنے لگتے ہیں اسی طرح بھی کرتے کرتے آسان ہو جاتی ہیں مشکل نہیں ہے اور جس نے بخل کیا اور اپنے اللہ سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جٹلا دیا اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ جو انتہائی بدبخت بخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور اس سے دور رکھا جائے گا بہت پرہیزگار الزی یوتی ماں لہو یا وہ جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا جو پاکیزہ ہونے کے لیے مال دیتا ہے رب کی رضا کے لیے مال دیتا ہے ایک وہ شخص تھا جس نے کیا کہا تھا اہلک تو مال اللو بدا جو اپنی عظمت کے لیے مال خرچ کرتا ہے تاکہ دولت کا مظاہرہ کر کے لوگوں کی نظروں میں عظیم اور برتر ہو سکے عزت خرید سکے اس کا تو مال ہلاک ہو جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہی دراصل کامیاب ہے مالی آحدین اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے وہ لسا اور ضرور وہ اس سے خوش ہوگا یہ آیات جو ہیں آیت نمبر سترہ سے اکیس یہ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئیں جنہوں نے مکے میں اپنا بہت سا مال خرچ کر کے مسلمانوں کو آزاد کیا جو کفار کی غلامی میں تھے سورت الحا سورت الحا اس کا تھوڑا سا پس منظر ہے اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کا نزول شروع ہوا اس کے کچھ عرصے بعد وہی کا سلسلہ رک گیا اس کو فطرۃ الوحی کہا جاتا ہے وہی کا رک جانا اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے آپ جب رات کو نماز کے لیے اٹھا کرتے تھے تو جتنا بھی قرآن آپ پر نازل ہوا ہوتا تھا اس کی آپ بلند آواز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے جب وہی کا سلسلہ کچھ عرصے کے رک گیا اور آپ نے تلاوت نماز میں نہ کی تو ساتھ آپ کے جو کفار پڑوسی تھے انہوں نے خوب مذاق اڑایا اور کہا لگتا ہے کہ محمد کا شیطان اس کو چھوڑ گیا صلی اللّہ علیہ وسلم آپ پر بہت غم کی کیفت اندرونی غم یہ ڈر کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہی کا سلسلہ رک گیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہیں سے کٹ جانا انسان کو بڑی محرومی لگتی ہے کچھ دن بھی گزرے قرآن کا پڑھنا پڑھانا نہ ہو تو لگتا ہے کیا ہوا کہ اللہ ناراض ہو گیا جو کوئی موقع نہیں مل رہا کیا ہو گیا آخر جو توفیق نہیں مل رہی کیا گناہ ہم نے کیا جو ہمارے اور وہی کے درمیان رکاوٹ اور آڑ بن گیا یہی کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ کیا قصور ہو گیا کیوں وہی کا سلسلہ رک گیا اندر سے یہ عزیت تھی اور باہر سے لوگوں کی باتیں اتنے میں اللہ تعالی نے یہ صورت نازل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم و دوح اذا سجا ماں و دا کا رب بکاو ما ودعك ربك وما قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے اے نبی صلی اللّہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ولاخرۃۃۃۃۃۃۃۃۃ خیر اللہ قمن اور یقیناً آپ كے لیے بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا كہ آپ خوش ہو جائیں گے كیا اس نے آپ كو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانا فراہم کیا اور آپ کو ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی اور آپ کو نادار پایا اور پھر مالدار کیا لہٰذا یتیم پر سختی مت کیجیے اور سائل کو مت جھڑکیے اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے یتیم کو اچھا ٹریٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے اور مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں ہے یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے ہونا بھی یہی چاہیے کہ جس معاشرے میں نیک لوگ ہوں تو ارد گرد ان کے جتنے بھی لوگ ہوں وہ ذہنی طور پہ صحت مند ہوں معاشرے کا ای کیو اچھا ہو جائے ایموشنل کوشنٹ اچھا ہو جائے اور لوگوں کے اندر کمپلیکسز نہ ہوں جس کے پاس نعمت ہو اپنی نعمت کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرے اور سب سے بڑی چیز کیا وہ اماں بے نعمت ربی کا جو نعمت اللہ نے آپ کو دی اس کو بیان کیجئے سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت سب سے بڑی نعمت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی قرآن تو جس کے پاس یہ نعمت ہو وہ ضرور اس کو آگے بیان کرے ضرور دوسروں تک پہنچائے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو قرآن کی نعمت دی گئی اور اس کے بعد وہ کسی اور کی نعمت پر رشک کرتا ہے تو اس نے قرآن کی نعمت کی قدر نہیں کی خیرکم من تالم القرآن اوالم ہو تم میں سے بہترین وہ ہیں جو کہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں تو بڑی نعمت ہے قرآن خود انسان پہلے حاصل کرے ہمیں پتا ہوگا تم آگے بتائیں گے نا اور اتنا تو آ جائے کم از کم کہ ہم بغیر ترجمے کے قرآن کا ٹیکسٹ سمجھ سکیں تاکہ اللہ سے قربت محسوس ہو دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا کہ جس سے ہمیں محبت ہو ساری زندگی اس کی زبان ہی نہ آئے کبھی ایسا ہوا کہ کوئی اپنی ماں سے انٹرپریٹر کے تھرو بات کرتا رہے تو کیسے محبت ہوگی کلوزنس آ نہیں سکتی یا اپنے شوہر کی زبانی نہیں سمجھ آتی ایک انٹرپریٹر بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے جو ٹرانسلیٹ کر کر کے ہمیں بتائے کلوزنس نہیں آئے گی آج جو ہم اللہ سے قربت نہیں محسوس کرتے وجہ اس کی بیسک یہ ہے کہ ہمیں زبان نہیں آتی اتنے الفاظ ہیں قرآن کے عربی کے جو اردو کے ساتھ ملتے جلتے اور کامن ہیں تھوڑا پہچاننے کی بس ضرورت ہے تھوڑی سی مشکل شروع میں ہوتی ہے لیکن پھر کیا سنو یسرو کا لل یسرا اللہ آسانی کے لیے آسان بھی کر دیتا ہے سورت علم نشرح بسم اللہ رحمٰن رحیم علم نشرح الق صدر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا رفانا اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا انا ماروسری یوسرن انا ماروسری یوسری بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی و اضا فروغ سب و کا فرغب لہٰذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیں بہت خوبصورت طریقہ بتایا جا رہا ہے اعلیٰ درجے ہمیں حاصل کرنے کا کہ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے دنیا کے کاموں سے فرصت ملے اپنے رب کی طرف راغب اپنی مصروفیت میں سے اپنی ہوبیز میں سے اپنے کسی بھی وقت میں سے ٹائم نکالے اور اللہ کی کتاب کو سیکھنے کے لیے پھر وہ وقت لگائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت ہی خوبصورت اشعار ہیں وہ کہتے ہیں یغوز البہرہ منطلا بلا علی جو شخص موتیوں کا طلب گار ہوتا ہے اس کو سمندر میں غوطہ لگانا ہوتا ہے وہ منطلہ بل اولا سہارا علی جو بلند درجے چاہتا ہے اس کو تو راتوں کو جاگنا ہوگا نیند کی قربانی آرام کی قربانی دینی ہوگی وہ طلب بل من غیر قد دن جو اعلیٰ درجے چاہتا ہے بغیر محنت کے بغیر مشقت کے ادا العمر فی طلب المحالی اس نے تو عمر ضائع کر دی ایک ناممکن چیز کی طلب میں تو جنت کے درجے چاہیے تو سوتے سے تو نہیں ملیں گے گھر بیٹھے تو نہیں ملیں گے صورت التین مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و تین و وطور سینین و البلد الامین امین قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور تورے سینا اور اس پر امن شہر مکہ کی مختلف چیزوں کی قسم کھا کر مختلف انبیاء کی یاد تازہ کرائی جا رہی ہے اور گواہی کے طور پہ ان کو پیش کیا گیا کہ دیکھو لقد خلقنا الانسان فی افی تقویم ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا حقیقت ہے انسان کو اللہ نے بہترین بنایا آج کل ہم کہتے ہیں نا جینز ہی خراب ہے نیچر ورسز نیچر خرابیاں کہتے ہیں وہ تو کیا کریں جینز میں آ گئی. اور جو باقی خرابیاں کہتے ہیں کیا کریں ماحول ہی خراب ہے تو خود ہی تصور کر لے کہ ہم تو ہیں گھٹیا. اور جب مان لیا کہ ہم ہیں گٹیا ہم کو اچھا کام کر ہی نہیں سکتے تو اپنی خرابیوں کو ایکسیپٹ بھی کر لیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں تمہارا خیال غلط ہے کہ انسان گھٹیا ہے گناہوں کی پوٹ ہے برائیوں کی جڑ ہے نہیں ہمارے ان بندوں کو دیکھو کتنے اعلیٰ تھے کس چیز نے اعلیٰ بنایا اللہ سے تعلق جوڑنے نے ان کو آلہ کر دیا انہوں نے معاشرے کا پریشر اٹھایا تو دیکھو کیسے ہیرے بنے یہ پریشر ہی تو ہے جو کوئلے اور ہیرے کے اندر فرق کر دیتا ہے دونوں کاربن ہیں کوئلہ کیا ہے پریشر نہیں ہوتا اس کے اوپر تو وہ کوئلہ رہ جاتا ہے ہیرہ جو ہے وہ ہزاروں ہزاروں سال انڈر پریشر رہتا ہے تو وہ ہیرہ بن کے نکلتا ہے اور پھر اس کی چمک دمک میں اضافہ کیسے ہوتے جب کٹس لگتے ہیں اس کے اوپر مومن کی یہی شان ہے مومن بڑا پریشر اٹھا کے بڑا قیمتی ہو جاتا ہے اپنے رب کی نظر میں ہر آزمائش اس کی خوبصورتی ہی میں اضافہ کرتی ہے ایک نیا کٹ ایک نیا ڈائمنشن قیمتی سے قیمتی ہو جاتا ہے تو جو چاہے اتنا قیمتی ہونا طریقہ بتا دیا کہ اسفلا سافلین سے بچنے کا طریقہ یہ ہے اللہ لدینہ آ وعملوا و امل الصال حاطی اجرون غیرو ممنون پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون جزا اور سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے ہم کہیں بلا من شاہدین ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا آپ دیکھیں دنیا تو محدود ہے نا اگر اللہ ہمیں یہاں نیکیوں کا سلا دے تو کیسے دے اللہ کی دین لا محدود ہے اللہ کی دین اس فانی محدود لمیٹڈ دنیا میں سما نہیں سکتی تصور کیجئے کہ آپ نے ایک جوڑا اللہ کے نام پر دیا سات سو جوڑے آ گئے آپ نے ایک روٹی اللہ کے نام پر کھلائی سات سو روٹیاں آ گئی ایک کلو گوشت دیا سات سو کلو گوشت آ گیا. تو کہاں رکھیں گے ہم تو سمیٹ نہیں سکتے سان چ محدود ہے اور اس کی لمیٹیشن ہے تو دنیا کے اندر وہ عمل کر رہا ہے یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے اور آخرت جو ان لمیٹڈ ہے لا محدود ہے وہاں اللہ کی لا محدود دین وہ سمیٹے گا تو الٹا بھی تو ہو سکتا تھا کہ دنیا میں اللہ تم کو نعمت نے دیتے پھر آخرت میں لا محدود تم کو عمل کرنا ہوگا تو ہم کرنا پاتے ہم کمزور ہیں بڑا اس کا کرم بڑی مہربانی اس نے یہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا اور ایسا اجر اس کا ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگا سورت الق مکی سورت ہے اس کی پہلی پانچ آیات پہلی وہی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی اور یہ سلسلہ چھے مہینے جاری رہا آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے اس دوران آپ غار حرا میں عبادت میں مصروف رہتے کہ ایک رات جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو دبایا اور کہا اقرا پڑھ آپ نے فرمایا ما انا بقاری میں نہیں پڑھ سکتا تین دفعہ اسی طرح ہوا اس کے بعد آپ کو دبا کر جبریل علیہ السلام نے چھوڑا اور سورہ الگ کی یہ ابتدائی پانچ آیات آپ پر نازل ہوئیں ذرا من کی تلاوت سنتے ہیں اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرب الذي علم بالقلم علم the name of your Lord who creates, creates man from a clot of blood. Read, and your Lord is most generous. Who teaches by the pen, teaches man that which he knew not. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbika ladhi khalaq. Khalaq insana min alaq. Padhiyeh. اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے کہ پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی اقرا پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا پہلی وحی کا پہلا لفظ پڑھیے ریڈ مسلمان اور جاہل یہ ہو نہیں سکتا کہ مسلمان جاہل ہو اگنورینٹ ہو پڑھانے والا تو استاد ہوتا ہے پڑھنا کیسے ہے رب کے نام سے علم کو اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے لا خدا علم سیکولر ایجوکیشن اس سے زیادہ تباہ کن چیز اور کوئی نہیں ہے علم اللہ کے نام کے ساتھ جڑا ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے جب اللہ کے نام سے کٹ جاتا ہے مانسٹر ہو جاتا ہے فساد کا ذریعہ بنتا ہے اور علم سکھانے والے استاد ہوتے ہیں استاد کا اللہ سے جڑا ہونا نہایت ضروری ہے اگر استاد میں خدا خوفی ہے اور اس میں تقوی ہے اور وہ اپنے رب سے جڑا ہوا ہے وہ ہر سبجیکٹ کو ایسے پڑھائے گا کہ اس کو اللہ سے جوڑ دے گا اور اگر استاد اللہ سے بے بہرا ہے اللہ کی عظمت سے واقف نہیں ہے اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے قرآن کا پڑھنے والا نہیں ہے تو اسلامیات بھی وہ استاد پڑھائے گا تو کوئی اسپرٹ کوئی روح اسلام کی اسٹوڈنٹس تک نہیں پہنچا سکے گا تو لہٰذا استاد کا بہت ضروری ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہو قرآن پر عمل کرنے والا ہو کوئی سبجیکٹ پڑھائے دنیا کا فزکس کیمسٹری بایولوجی میت اسلامیات کوئی بھی اللہ کی عظمت روشناس کرا دے گا بچوں کے دماغوں کے اندر مورل ایتھکس ان کو سکھا دے گا ہر علم کے ساتھ اور دوسرا ذکر آ رہا ہے خلق اللہ تخلیق کرتا ہے اور ماں پیدا کرتی ہے اگر مائیں اللہ سے جڑی ہوئی نہیں ہیں تو وہ اولاد کے اندر کبھی خدا خوفی نہیں ڈال سکتی جیسے بنجر زمین سے کھیتی نہیں اگتی اس طرح جاہل گوت سے عالم نہیں پیدا ہوتے نافرمان فرمان ماؤں کی اولادیں اللہ کے فرما بردار نہیں ہوتی کم ہوتا ہے بہت کم ویری ریر کبھی نہ کبھی تو ہوتا ہے عام طور پہ نہیں تو مائیں اپنی ذمہ داری محسوس کر لیں تعلیم اممی تعلیم الامتی ماں کو تعلیم دینا ایک پوری امت کو تعلیم دینے کے برابر ہے ہمارا کام صرف اپنے بچوں کو کھلانا پلانا اور ڈریس اپ کر دینا اور اسکولس میں ایڈمیشن کرا دینا نہیں ہے وہ کوئی جانور نہیں ہے کہ یہاں چر کے ختم ہو جائیں گے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کلوں کو جا کر ان کی روحانی گروتھ بھی میرا اور آپ کا کام ہے ہماری ذمے داری ہے اللہ کا بندہ بنانا بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اگر ہمیں خود ہی نہیں پتا تو کیسے بتائیں گے کلّہ ہرگز نہیں ان نل انسان علا یتغ انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کس طرح وہ کہتے ہیں کہ مجھ پہ کوئی پکڑ نہیں ہے آئی ڈو وٹ ایور آئی وانٹ ٹو ڈو میں جو مرضی کرتا رہوں کوئی پکڑ نہیں آتی میں مانوں اللہ کی بات نہ مانوں دنیا میں تو ماننے والے نہ ماننے والے ایک جیسا کھاتے پیتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ بے نیاز کیوں ہے یہ رویہ کیوں ہے لا علم ہونے کی وجہ سے اللہ کا علم نہیں اس کو ایک تو ہوتی ہے نا سمپل اگنورینس ایک ہوتی ہے جہالت کہ انسان کو پتہ ہو کہ مجھے نہیں پتا آئی نو اس کا تو پھر بھی علاج ہے کہ انسان آ کر اور علم حاصل کر لے دین کا قرآن پڑھ لے ایک ہوتی ہے کمپاؤنڈ اگنورینس آئی مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجھے نہیں پتا تو اس کا علاج کیسے ہوگا اور اس میں آج مسلمانوں کی اکثریت بیٹھی ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اس کی اہمیت کا ہی احساس نہیں لہٰذا وہ کیا ہیں سرکشی پر پر آمادہ ہیں ان نہ علا کر رو جا یقیناً تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ, راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو ارت ان قبول تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جٹ لاتا ہے اور منہ مو موڑتا ہے علم بھی ان اللہ یار کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہاں نہیں جانتا نا کمپاؤنڈ اگنورینس میں ہے لاخدا علم کا یہ لازمی نتیجہ نکلے گا کہ اللہ کی اطاعت سے دوسروں کو روکیں گے آج کل چونکہ اسکولس کے اندر ہے ہی سیکولر ایجوکیشن وہیں سے پڑھ پڑھ کے ہم نکل رہے ہیں تو آج اگر کوئی بیوی دین پر چلنا چاہتی ہے سب سے بڑی رکاوٹ اس کا شوہر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے سب سے پہلے وہی روکتا ہے اگر ہم اس چیز کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اللہ سے جڑی ہوئی تعلیم دینے کا انتظام کرنا ہوگا ایجوکیشن کو اسلامائز کرنا ہوگا کلّہ ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو تو مخالفتوں کے جواب میں پریشر میں آ کر ٹوٹنے کی بات نہیں ہے جتنا پریشر بڑھے اتنا اللہ کے آگے زیادہ جھک جاؤ پھر دیکھو اللہ کیسی مدد کرے گا سورت القدر مکی صورت ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم انفیلت القدر ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے شب قدر ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے عزن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں سلام ہی مطلع فجر وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ شب قدریں شروع ہو گئی ہیں رمضان میں یہ راتیں آتی ہیں طاق راتوں کے اندر یا رمضان کے آخری اشرے میں ان کو تلاش کرنا ہے شب قدر کی دعا ہے اللہ ان کافو تو حب الاف و شب قدروں کی عبادت کسرت کے ساتھ نوافل پڑھنا قرآن پڑھنا دعائیں مانگنا اور کسرت سے استغفار سورة البینا مدنی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرقین منفقینا حتى تأتیہم البینا اہل کتاب اور مشرقین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جس میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح بیان آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں یہی نہایت درست دین ہے اہل کتاب اور مشرقین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقینا جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے الاقا ہومشر البرییہ یہ بدترین خلائق ہیں سب سے برے لوگ ہیں کس کو کہا گیا ہے اہل کتاب اور مشرقین میں سے جنہوں نے کفر کیا کس چیز کا کفر کیا اللہ کو تو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں تو پھر کافر کیسے ہو گئے تو ایمان تو نام ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کا ہے جس نے آپ کو نہ مانا اس کو قرآن کافر کہہ رہا ہے ججمنٹل ہونے کی بات نہیں ہمارا اپنا فیصلہ نہیں ہے اللہ جو جج ہے اللہ کا یہ فیصلہ ہے ان الدینہ آمن صلیحتی الحم خیر البریہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں ان کی جزا ان کے رب کے ہاتھ دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رد اللہ عنہم و رَدعن اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اللہ میں ان میں شامل کر دے اب یہ ملا کیسے اللہ کی رضا ملتی کیسے ہے فرمایا رال قل خشیا ربہ یہ کچھ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے تم خوش ہو وہ کہیں گے ہمیں اتنی نعمتیں ملی ہیں ہم خوش کیوں نہ ہوں پھر ارشاد ہوگا میں تم کو اس سے افضل چیز نہ دوں وہ کہیں گے وہ کیا چیز ہے جو جنت کی نعمتوں سے افضل ہے ارشاد ہوگا میں تم کو اب اپنی دائمی رضامندی کا تحفہ دیتا ہوں اس کے بعد اب میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا اللہ میں اس خوشخبری کو وصول کرنے والا بنائے اور اس کے لیے عمل کا راستہ ہمیں دکھا دے سورت الزلزال کچھ کا خیال ہے مکی ہے کچھ کا خیال ہے مدنی سورت ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم اِزلر و اخرجۃ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے یوم تو حد و اخبار رہا اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا زمین سے بچ کر رہنا کیونکہ یہ تمہاری جڑ بنیاد ہے اور اس پر عمل کرنے والا کوئی شخص ایسا نہیں جس کے عمل کی یہ خبر نہ دے خواہ اچھا ہو یا برا ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں نا قیامت کے دن یہ حصہ گواہی دے گا کہ انہوں نے یہاں بیٹھ کے اللہ تیرا کلام سنا تھا آپ گاڑی میں جا رہی ہیں ٹریول کر رہی ہیں آپ پڑھ رہی ہیں قیامت کے دن وہ پورا راستہ گواہی دے گا کہ اللہ ہی یہاں سے تیری بندی گزری تھی تیری تعریف کرتے ہوئے گزری تھی اور غیبت کرتے ہوئے گزریں گے وہ پورا راستہ گواہی دے گا کہ پورے راستے غیبت کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے یا معصیت کا کام کرتے ہوئے یہاں سے گزرے تھے تو یہ زمین بڑی چیز ہے بہت بڑا سپائے بڑا جاسوس یوم اذن دن تو حد تو اخبار رہا اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی بے ان او کا کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں پھر جس نے ذرہ برابر نکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا کیا پتہ چلا موٹی موٹی چیزوں کا حساب نہیں ہونا چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی ذرہ کہتے ہیں چونٹی کے انڈے کو یا ایٹم کو ایٹم تو اس وقت ڈسکور نہیں ہوا تھا نا آج ٹرانسلیشن کرتے ہیں ایٹمز ویٹ آف گڈ ایٹمز ویٹ آف ایول تو وقت کا ذرہ کیا ہے سیکنڈ اب تو وہ نینو سیکنڈ کہتے ہیں اور پیسے کا ذرہ کیا ہے ایک پیسہ ایک پائی اور توانائی کا ذرہ کیا ہے تھوڑی سی محنت مشقت ایک ایک چیز کا حساب لے لیا جائے گا صرف نماز روزے کا نہیں پوری زندگی میں کیا کب کیسے کیا خوشی غم کیسے منائے کہاں کس چیز پہ کیوں خرچ کیا دکھاوے کے لیے یا اللہ کی رضا کے لیے سنت کو مانتے ہوئے یا رسم کو مانتے ہوئے سب کا حساب ہو جائے گا